اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ وَأَخَّرَتْ جب آسمان پھٹ پڑے اور جب تارے جھڑ پڑے اور جب سمندر بہا دیے جائیں اور جب قبرے کرے دی جائیں ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے آدمی تجھے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے جس نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ کوئی نہیں بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تم کرو ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین وما ہم عمها بغائبی بے شک نکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دو میں ہیں انصاف کے دن اس میں جائیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے امرو کم یو اد رین یو مد تم سنسیا سی اب لله اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہے صدق اللہ